تم انسب ان آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہارا پانی زمین کی تہ میں چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف نتھرا پانی لائے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مشرقین کو یہ بات بتائی کہ تمام نعمتیں بندوں کو اسی ذات واحد کی طرف سے ملی ہیں بالخصوص پانی جس کے ذریعے اللہ نے تمام زندہ چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین کی آخری تہ میں پہنچا دے تو اس کے سوا کون ہے جو تمہیں صاف و شفاف پانی عطا کرے جواب معلوم ہے کہ کوئی نہیں ہے اور جب بات ایسی ہے تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں پوجتے ہو کیوں دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو وب اللہ